حبیب اللہ علی نبی علی بکیا نور اللہ سعیدی و مرشدی سنتوں کے دائر پانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی زیائی دامت و العلیہ اپنی کتاب مضنی پنج سورہ جس کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں اس کتاب میں مختلف اخواب ہیں مثلاََ خزان بسم اللہ خزان تلاوت خزان ذکر فضان درود خزان دعا فیضان اوراد فیضان نوافل فیضان روزہ فیضان عصال ثواب مبارک مہینے اور رنگ برنگے نئے مہکے مہکے خوشبودار مشک بار مدنی پھول اس کتاب میں امیر السنت رد پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں حضرت سیدمہ بحرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہوبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کا فرمان رحمت نشان ہے کچھ پر گروپ پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و و حضرت سل فرماتے ہیں ایک روز میں اپنے میٹھے میٹھے آقا شہس سے میٹھے مولا کابے کے بدل الدجا طائبہ کے شمس جوہار سب کے حاجت روا و مشکل کشا صلی اللہ تعالی علی و علی و کے ہمراہ تھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک چادر مبارک اوڑی ہوئی تھی اس چادر کے کنارے خوردڑے تھے عرب کا ایک دیہاتی آیا اور اس دیہاتی نے چادر مبارک کو پکڑ کر بہت زور سے کھینچا کی یہاں تک کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اس چادر کے نشان تھا گیا اس گستاخانہ حرکت کے بعد عرب کا وہ دیہاتی بڑی بے باکی سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ عز و جل کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ میرے ان دونوں اونٹوں پر لاد دو آپ اپنے اور اپنے باپ کے مال سے نہیں دیں گے اس مستخانہ جسارت پر مصطفیٰ جان رحمت محبوب رب العزت تاجدار رسالت شہن شاہ نبوت سراپا خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمانے کے بجائے خاموشی اس میں فرمایا بے شک میرے پاس جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں پھر فرمایا تم نے چادر کھینچ کر مجھے تکلیف پہنچائی میں تم سے اس کا بدلہ لوں یہ سن کر وہ آرا کہنے کا ایسا نہیں ہو سکتا فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا کہا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے اللہ سرکار تو عالم شفیع معظم سراپ جو کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی یہ بات سن کر ہنسنے لگے ارشاد فرمایا اس کے ایک اونٹ پر جو کی بوریاں لاد دو اور دوسرے اونٹ پر کھجور کی بوریاں لاد دو سو بار تیرا دیکھ کے اکثر اور ہر بار کش سر آخر ہے جا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فائلہ علی وق و بارہ کے وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں چودہ سو اکتیس سن ہجری ہے ماہ رضا یعنی سفر المظفر کی سولہ تاریخ ہے بنگلہ دیش کے شہر رنگونیا میں رنگونیا اور رنگاماٹی ڈویژنوں کے ذمہ داران اور اہل محبت اسلام بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہے اول تو آخر پورا بیان توجہ کے ساتھ سننے کی نیت فرما لیجیے انشاء اللہ مدنی تربیت کے بے شمار مشق بار پور بہار رنگ برنگے مدنی پھول چننا نصیب ہو میں آج بیان میں ارض کروں گا مبلک کے بارہ اوسافات مبلک کے بارہ اوسافات کیوں بارویں پہ ہے صدیق کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا ہمیں بارہ کا عدد پیارا ہے کہ بارہ تاریخ تھی جب مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی تشریف آ تو اسی نسبت سے اوبلی کے بارہ اوسط وہ سعادت مند وہ خوش نصیب جنہیں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں سکھانے کا شرف حاصل ہوتا ہے انہیں دعوت اسلامی کا مدنی موہن ملا ہے انہیں کن کن باتوں کی حاجت ہے ان کے اندر کیا احساس کیا خصوصیات کوالٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے پرائے دوست دشمن چھوٹے بڑے جوان بوڑھے امیر غریب ان پڑھ پڑھے لکھے نئے پرانے اہل محبت ناراض سب کو اپنے قریب رہے. انہیں سنتیں سکھائیں معلم بنائیں مبلغ بنائیں قادریت تاریخ بنائیں تو وہ اوساف جن کے ذریعے سے بہتر انداز سے دعوت اسلامی کا مدنی کام کیا جا سکتا ہے وہ اوساف میں مو آپ مو کی خدمت مو میں سلو عل ادیب صلی اللہ وسلم دعوت اسلامی کا مذبی مقصد ہے مجھے دیت اپنی دیت اور دیت ساری دنیا دیت دیت کے دیت لوگوں دیت کی اصلاح کی کوشش دیت دیت کرنی دیت ہے انشاء اللہ تو جس خوش نصیب اسلامی بھائی نے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے پھر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نیکی کی دعوت دینی ہے اس کے اندر حلم یعنی قوتیں برداشت ہونی چاہیے ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے آقا عالمین کے داتا سنم کے دھولہ حبیب کبریا تعالی و و علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے, برائی سے نہیں دیتے تھے اور یہ بات دیہاتی بھی جانتے ہیں اتنے مشہور سبحان اللہ گالیاں سن کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے اور دشمن آ جاتا تو چادر بچھا دے اور وہ نادان دیہاتی جو آ کر مبارک گلے میں چادر ڈال کر کھینچتا ہے اور میرے مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اونٹوں کو جو اور کھجور کی بوریوں سے بوجھل کر دیتے ایک دیہاتی مسجد کریم میں آ کر پیشاب کرتا ہے صحابہ کرام تو بہت جلال آتا ہے کہ مسجد میں ایسی حرکت مگر قربان جائیے سید المبلغین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ اس جاہلانہ حرکت پر بھی آپ صبر و تحمل اور حلم کا مظاہرہ فرماتے ہیں ایک شخص بارگار سال و صلی اللہ تعالی علی وسلم میں حاضر ہوا اور زنا کی اجازت مانگتا ہے مگر ہمارے اکالی سلاط و سلام کے حلم اور قوت برداشت پر قربان جائیے آپ اس کی تفسیم فرماتے ہیں سمجھاتے ہیں اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں اور, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص ساری زندگی زنا سے بیزار رہتا ہے تو جسے نیکی کی دعوت دینی ہے لوگ کو رب العزت ربر عزت عزمجل میں جھکانا ہے نمازی بنانا ہے تو اس کی طبیعت میں حلیمی اور قوت برداشت ہونی چاہیے کوئی ہمارا مدنی لباس دیکھے اور ہنسے تو ہمیں غصہ نہیں کرنا بلکہ برداشت کرنا کوئی امامہ شریف دیکھتا ہے ہنستا ہے اسے معلوم نہیں ہے سننا چاہیے بےچارا مدنی محول سے دور ہے تو ہمیں برداشت کر لیں سفید چادر دیکھ کر ہنستا ہے پردے میں پردہ دیکھ کر ہنستا ہے ہم علاقہ دورہ کرتے ہیں تو اس کی ہنسی نکلتی زیادہ کافلہ دیکھ کر ہنستا ہے غرض کے کوئی ہمارے ساتھ کتنی ہی جہالت کرے کیسی ہی حرکت کرے آوازیں کسے تنقید کرے ہمارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں حلم و برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے سلو حبیب صلی اللہ وبارک وسلم آئیے مکتبۃ المدینہ کی متنوع کتاب مکارم الاخلاق ترجمہ بناؤں حسن اخلاق سے تین حدیثیں پھر قرآن کریم کی ایک آیت عمارکا سنی اور بار کریم و حلیم و عظیم ازل سے حلم حل حل حل حل حل یعنی قوت برداشت کی بھیک مانگی تھی جی. چنانچہ حضرت اشج عصری صدی اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے حضور سرور کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تجھ میں دو خصلتیں دو عادتیں ہو تو, تو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جائے گا وہ <سسوس> <سسوس> دو خصلتیں حلم اور مرد آو قوت برداشت یہ فرماتے آو ہیں میں نے کی یا رسول اللہ عز و وصلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کیا وہ خصلتیں وہ عادتیں ہم خود اپنے آپ میں پیدا کریں یا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہم نے فطرتن پیدا فرمایا ہے محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت انہیں دو خصلتوں پر رکھی فرماتے کہ میں نے کہا تمام تعریفیں اس رب ازل کے لیے جس نے میری فطرت ان دو خصلتوں پر رکھی جن میں اس کی رضا پوشیدہ تو جس میں حلم اور بردباری ہے تو وہ اللہ تبارہ گوا تعلی کا پسندیدہ بندہ بن جاتا حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی فراتی مدینہ کے سلطان رحمت علمیان صلی اللہ تعلیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو وہ اپنے کسی بھی عمل کے ثواب کی امید نہ رکھے ایسا تخبہ جو حرام کاموں سے روکے یا ایسا علم جو اسے گمراہی سے روکے یا ایسا حسن اخلاق جس کے ساتھ وہ معاشرے میں زندگی بسر کرے حضرت سید سال سعد رضی اللہ تعالی سے مروی نبی اکرم صلی اللہ تعالی والی وسلم نے ارشاد فرمایا برد باری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے <تصفح> پارا بائی سورہ اعزاد آیت نمبر اڑتالیس ارشاد ہوتا ہے <اللَّه> ترجم اے کنز الامان اور ان کی ایزا پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ کر جاتا علی الحبیب شدیب صلی اللہ تعالی علامد ولا علی و فاحلی وبارکا وسلم ولی میں ایک اور وف نصیفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ صابر ہو صبر کرنے والا ہو وہ نیکی کی دعوت دینے والے کو آزمائشیں آتی ہے تکلیفیں آتی ہیں عوام کی طرف سے خواص کی طرف سے گھر کی طرف سے سیٹ کی طرف سے نگران کی طرف سے ماتحٹ کی طرف سے اگر وہ ان تکلیفوں پر مصیبتوں پر آزمائشوں پر صبر نہ کر سکا تو وہ مدنی کام مدنی کاج نہیں کر سکتا آئیے دو حادثے مبارکہ اور پھر ایک آئے مبارکہ عمارکا اور مولا تو آلہ کے بارگاہ میں امام الصابرین، سید الشاکرین صلی اللہ تعالی علی وسلم کے تو صبر کی بھیک مانگ لیجیے چنانچہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے دو جہاں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہو اور ان کے تکلیف دینے پر صبر کرتا ہے اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کے تکلیف پہنچانے پر صبر نہیں کرتا تنزل میں ہے حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے کسی بھائی کو گناہوں میں مبتلا دیکھو تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤں کہ تم یوں کہو اللہ اس سے رسوا کرے اللہ اس کا برا کرے بلکہ یوں کہو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو فتح رضویہ شریف میں بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے وہ سماج فرمائی ارشاد ہوا بے شک اللہ تعالی ذمہ داری کے مطابق معاونت یعنی مدد نازل فرماتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و بارک وبارک جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے نیکی کی طرف لانا چاہتا ہے اس کے اندر توازوں اور انکساری ہونی چاہیے تاکہ تا لوگ اس کے قریب بیٹھنا پسند کریں اس کے قریب آئیں اسے دور نہ بھاگیں حضرت سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں <تصفح> نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا صدقہ دینے سے مال میں ہرگز کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور عفو درگزر اللہ ازل اف و درگزر کرنے والے جو بھی افو درگزر کرتا ہے اللہ وجل بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے اور جو بھی اللہ رب العزت کے لیے عاضی کرتا ہے اللہ تعالی اس سے بلندی اور رفت عطا فرماتا ہے پارا انیس سورہ شعرا آئے دو پندرہ ارشاد ہوتا ہے ترجمانی کنزول ایمان اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیروں مسلمانوں کے لیے ابلی کے اندر ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کے مزاج میں نرمی چنانچہ ہمارے آقا آٹالی صلاح نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی پسند فرماتا ہے نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اس سے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخاوت کرنے والے کو نہیں دیتا ارشاد فرمایا اللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے ارشاد فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت اتا کرتی ہے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جس پر اللہ عزوجل نے دوزک کی آگ کو حرام فرمایا وایا وایا وایا وایا وایا وایا وہ شخص, شخص شش، شش، شش، شش جو نرم مزاج, مزاج نرم خو آسانی پیدا کرنے والا, بصد بصد والا لوگوں میں گھل مل جانے والا ہو یار اکالی سرات اسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو جہنم پر حرام ہے یا یہ فرمایا کہ جس پر جہنم حرام ہے جہنم ہر نرم خو نرم دل اور اچھی خو والے شخص پر حرام ہے پاراچار سورہ عالیہ عمران آئے ایک سو ارشاد ہوتا ہے فا بھی ماں روحمتنگ ہی لینا ترجمہ اے کنزل کی تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے مخمو تم ان کے لیے نرم دل ہوئے صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد وعلی و بارک و میں آپ کی خدمت میں مبلی کے بارہ او پیش کرنا چاہیے نیکی کی دعوت دینے والے کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے نیکی کی دعوت دینے والے کو جواد اور سخی ہونا چاہیے ایک صفت اس میں یہ بھی ہوگی برکتیں سنی حضرت انس رضی اللہ انسال فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر سوال کیا کچھ مانگا تو ہمارے پیارے اکیسلاسلام نے اسے اتنی بکریاں آتا فرمائی کہ ان بکریوں سے دو پہاڑوں کے درمیان کی وسیع و عریض وادی <تصفح> <بھگت تصفح> جب وہ شخص واپس گیا تو اس نے اپنے وطن میں جا کر کہا اے اہل وطن وقت ضائع کیے بغیر فوراً اسلام قبول کر لو کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں پھر انہیں فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں رہتا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازی اس مانگنے والے کے ساتھ مخصوص نہیں تھے بلکہ بے شمار لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے کسی نے کچھ مانگا کسی نے کچھ مانگا مگر دینے والے نے ہمارے آقا علیہ سلاۃ وسلام نے انہیں ان کے سوال سے ان کی توقعات سے بڑھ کر مالامال کر دیا میرے کریم سے گئے کرا کسی نے مریا بہا دیے ہیں صلی اللہ تعالی اللہ حضرت عزی اللہ تعالی انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی فتح شریف میں جلد تیس میں انسان احسان کا غلام ہے انسان احسان کا غلام کا اور دلوں میں پیدائشی طور پر احسان کرنے والے کی محبت ڈال دی گئی ہے جو کسی پر احسان کرے گا اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی تو ہمیں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے نیکی کی دعوت دینی ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے لوگوں کو قریب کرنا ہے لوگوں کو نمازی بنانا ہے اس نے سنتوں کا عامل بنانا ہے انہیں اولف بنانا ہے انہیں معلم بنانا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ توحفہ دینا چاہیے تحفہ دینے کیسی برکت ہے سوہانندہ جی سے پاک ہے ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے بڑے بڑھ بڑھ دی بڑھ دینا بھی سنت توحفہ لینا بھی سنت اور تحفہ کیا دینا چاہیے چونکہ ہم قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک سے وابستہ ہیں ہم نے لوگوں کو نیکی کی کتاب دینی ہے تو ہمارے تحفے بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے مکتبت المدینہ سے رسالے جاری ہوتے ہیں اور اب تو ماشاء اللہ تقریباً چالیس کتب و رسائل بنگلہ زبان میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکے ہیں وہ تو فلم پیش کریں ایک رسالہ دو چار ٹکے کا آتا ہے شاید چار ٹکے مگر کسی کا دل جیت لیں سستا سوتا نہیں وہ سستا ہے اس کو تحفے میں دیں امیر السنت جو کہ دعوت اسلامی کے بانی ہیں امیر علیہ سنت ہے <سنت> آپ کی یہ عادت کہ آپ کے پاس جو بھی حاضر ہوتا ہے آپ اس سے کچھ نہ کچھ توحفہ بھی عطا فرماتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نصیحت کا عبرت کا مدنی پھول بھی اتا فرما تو ہم یہ عادت بنا لیں اب کس کو کیا تحفہ دینا چاہیے رسالہ دیتے وقت ذہن کس طرح بنانا چاہیے ایک الگ بات ہے تو جو دعوت اسلامی کے رسالے ہیں اس سے وہ ہمیں بطور لنگر چلانا چاہیے اس کی برکت سے بھی ان شاء اللہ ازل ہماری نیکی کی دعوت کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا جس کو دیں گے اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اور نیکی کی دعوت بھی عام ہو جائے گی ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے کامل ایمان صبر اور صحاوت کا ہی نام ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ علیہ و فوبی وبارک وسلم چھٹی صفت اف و زیادتی کرنے والے جہالت کرنے والوں ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیں اس اچھی صفت اور اچھی خصلت کا فائدہ یہ ہوگا کہ نادان جاہل دشمن مخالف پرائے سب انشاءاللہ شاء وجل مدنی ماحول کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں گے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم ان لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے جو بتوں کے پجاری سے قتل و ہار گیری کرتے ذرا ذرا سی بات پر لڑتے جھگڑتے اور ایسی لڑائیاں ہوتی کہ ان کی جنگیں سینکوں سال جاری رہتی جنا شراب نوشی عام اور اس قدر ان لوگوں کے دل سخت تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دے ان لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ کو بھی ستایا مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلم و برد بارش سے کام لیا صبر و تحمل سے کام لیا تواز و انکساری فرمائی نرمی و شخصت فرمائی ہمت و شجاعت سے کام لیا جودو سے دلوں کو جیتا اور ایسا عفو درگزر فرمایا کہ تاریخ عالم میں ایسی مثال کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا آپ پر پتھر برسائے آوازیں کسی مذاق اڑایا آپ کے صحابہ کو شہید کیا جنگیں مسلط کی عمرے سے روکا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان سید الشہدا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اقالی صلاح واللام کی ایک شہزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا خود ہمارے اقالی صلاح کو زخمی کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم نے ان خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا امین نے اسے آکاری علیہ اسلام کے معاف کرنے کی صفت کو نظم کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے بھی ہیں سنیے دور جہالت تھا ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا کی راہ بلکی رتھر سائے خو میں نہ کی میں دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے کیا محنت سے کاپی اے سلطان کیا جان کے دشمن پور کے پیاس تم نے آٹا کی کتنا بڑا کیا معافی تم نے عطا کی کتنا بڑا کیا, کی کیا لو الحب صلی اللہ تعالی علی محمد اسلام بھائیوں انسان ہے اور نسیان سے مرکب اور بھول ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے ماتحت سے بھی بھول ہوتی ہے نگران سے بھی ہوتی ہے جہالت ہوتی ہے نادانی ہوتی ہے جب ہم سے خطا ہوتی ہے تو یہ زہن بنتا ہے کہ ہمیں معافی ملنی چاہیے تو اسی طرح جب کسی سے خطا ہو تو ہمیں بھی افو درگزر کے جذبے سے کام لینا چاہیے نگران سختی کرے اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ سختی سہنی چاہیے نگران ڈانٹ دے افو درگزر سے کام لینا چاہیے تو کوئی کیسا ہی سنو کرے ہمیں افو درگزر سے ہی کام لینا چاہیے اس کا نتیجہ رزلٹ کیا نکلے گا آئیے سنی پارا ڈبل بارہ سورہ آم اسجدہ کی آئٹ میں ارشاد ہوتا ہے ادفا ولی لذیح ترجمہ ایک کنز ایمان اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا کہ گہرا دوست امیر علیہ سنت کا جذبہ خود ارگر سماعت فرمائی دعوت اسلامی کے بانی الحمدللہ للہ آپ کا رسالہ ہے مدنی وسیعت نامہ نواز کے حکام یہ کتاب ہے اس میں بارہ رسالے ہیں ان رسالوں میں ایک رسالے کا نام ہے مدنی وسیعت نامہ اس میں مدنی وصیت نمبر ہے 38 تھرٹی آپ لکھتے ہیں مجھے جو کوئی گالی دے برا بھلا کہے زخمی کر دے یا کسی طرح بھی دل آزاری کا سبب بنے میں اسے اللہ اجز وجل کے لیے پیش کی یعنی ایڈوانس میں معاف کر چکا یہ میرے سنت کا جذبہ ہے مدنی وصیت نمبر انتالیس مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لے مدنی وصیت نمبر چالیس بال فرض کوئی مجھے شہید کر دے تو میری طرف سے اسے میرے حقوق معاف مزید سنیے فرمایا و سے بھی درخواست ہے اپنا حق معاف کر دیں اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفات کے سرکے محشر میں خصوصی کرم ہو گیا تو ان شاء اللہ عز و جل اپنے قاتل دل دل دل دل یعنی مجھے شہادت کا جام پلانے والے کو بھی جنت میں ساتھ لیتا جاؤں گا بشرط یہ کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور بھی بہت کچھ ابھی لسنت نے لکھا ہے تو بڑا ہمیں اف در بدر وافی تلافی سے کام لینا چاہیے جب یہ ہم اچھے معنوں میں اچھے طریقے سے مدنی کام کر سکیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وبی وبرک حضرت سید وماندی اللہ تعالی اس کی روایت ہے دائیدار رسالت شہن شاہ نبوت مخصن جو دو و سخاوت طے عزم و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت زب و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ کسی سے سوال نہ کرے گا کسی سے کچھ نہیں مانگے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں حضرت سیدنا صبح علی اللہ تعالی عل فرماتے ہیں میں نے ارض کیا میں زمانت دیتا ہوں لہذا آپ رضی اللہ تعالن ہو کسی سے کچھ نہ مانگا کرتے تھے ایک روایت میں ہے کہ اگر حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ ہو گھوڑے پر ہوتے آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تو کسی سے اٹھانے کے لیے نہ کہتے بلکہ خود گھوڑے سے نیچے اتر کر کوڑا اٹھایا کرتے اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی اوصاف قرآن نے بیان کیا سو تہتر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 بچنے کے سبب, سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے اس آیت کی تفسیر میں صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں یہ آیت اہل صفا کے حق میں نازل ہوئی ان حضرات کی تعداد چار سو کے قریب تھی یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے نہ ان کا مکان تھا نہ قبیلہ نہ کنبا نہ ان حضرات نے شادی کی ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے رات میں قرآن کریم سیکھنا دن میں جہاد کرنا ان کا کام تھا اس آیت میں ان کے بعض اوساف کا بیان کیا گیا کیا اوساف انہیں دینی کاموں سے فرصت نہیں کہ چل پھر کر قصبے معاش کر سکے کسی سے سوال نہیں کرتے صحاب صفا کی صفت قرآن نے بیان کی کسی سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں اور اسی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں مالدار خیار کرتے صحاب صفا کی ایک سفت بیان کی گئی کہ ان کے مزاج میں توازو ان کی ہے ان کے چہروں پر کمزوری اور ضوف کے آثار ہیں اور بھوک کی وجہ سے ان کے رنگ زرد پڑ اللہ حساب تو جو نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے جو لوگوں کو نیک بنانا چاہتا ہے نمازی بنانا چاہتا ہے سنتوں کا عامل بنانا چاہتا ہے تو اس میں استغنا اور کناٹ ہونی چاہیے لوگوں سے بے نیازی لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھے لوگوں کی جیب کی طرف نہ دیکھیں کہ ان سے میں کو دنیا کا نفع لے لینا دنیا کا نفع نہیں آخرت کا نفع لینا سلو الفبارک مبلغ میں ایک صفت نظافت کی بھی ہونی چاہیے ہے پاکیزگی صفائی ہے جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اس کا کردار گفتار کاروبار لین دین پڑوسیوں کا معاملہ رشتے داروں کا معاملہ سب مدینہ مدینہ ہونا چاہیے مبلغ میں ایک صفت یہ بھی ہو کہ جو وہ لوگوں کو کہے خود بھی اس پر عمل کرے اس کو سراپا ترضی ہونا چاہیے لوگوں کو کہے کہ درس دو اور خود درس نہ دے لوگوں کو کہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخری شرکت کرو اور خود لیٹ آتا ہو یا جلدی چلا جاتا ہو سدائے مدینہ کے فضائل بتائے اور خود سدائے مدینہ نہ لگائے علاقائی دورہ کے لیے کہے خود نہ کرے تیس دن میں تین دن کے قافلے کا کہے بارہ ماہ میں تیس دن کے قافلے کا کہے خود سفر نہ کرے مدنی قافلہ کورس کے لیے کہ خود نہ کرے تربیتی کورس کے لیے کہ خود نہ کرے اسی طرح مدنی مرکز کی اطاعت کے لیے کہے میں خود اپنے نگرانی کی اطاعت نہ کرے انفادی کوشش نہ کہیں خود انفادی کوشش نہ کرے مدنی ہولیا کا کہے مگر خود مدنی حلیہ نہ اپنا جو مبلغ ہے نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کے پاس علم ہونا چاہیے اس کا مطالعہ ہونا چاہیے اسٹڈی اگر مطالعہ نہیں ہوگا تو نیکی کی دعوت کیا دے گا تو دعوت اسلامی والوں کو بالخصوص کن کتابوں کا مطالعہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے عمیر علیہ سنت کی طرف سے شورا کی طرف سے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کنز المان قرآن پاک سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ کرتا اور تفصیل خزان العرفان مفتی نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ علی حادی کی یا نور العرفان مفتی احمد یار خان نعمی رحمت اللہ علیہ اور جو خوش نصیب 19 آیتیں روز پڑھنے میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ ایک سال کے اندر اس کا پورا قرآن ختم ہو جائے گا ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اور ہم سب کو قرآن پاک تو ہم عربی نہیں ہم اجم ہی قرآن سمجھ میں نہیں آتا وہ عربی میں ہے اور ہمیں عربی آتی نہیں عام لوگوں کو علماء تو علماء آئے وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے تو ہمیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ بنگلہ زبان میں بھی کنزل ایمان ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے دنیا کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے بنگلہ میں بھی ہو گیا تو روزانہ انیس سائٹ ہے اب ایسی بھی مصروفیت کیا کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں جس مالی کو مولا نے ہمیں پیدا کیا اس کا پاک کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہمیں ہم اتنے مصروف ہو گئے تو جو مبلیف ہے اس مطالعہ کرنا چاہیے کنزل ایمان کا تو اگر روز انیس آیتیں پڑھنے کا ذہن بنا لیں انشاءاللہ اللہ یہ سال ختم نہیں ہوگا آپ کا کنزول عمار ختم ہو جائے گا کون کون نیت کرتا ہے ماشاءاللہ اللہ اور بہت برکتیں ملیں گی آپ کو امیر کی کتاب ہے کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جاؤ یہ دیکھیں جلدی بتر رہی ہے اس کا مطالعہ کیجیے حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے بارے میں آپ کو مفید معلومات حاصل ہوں الحمدللہ اسی طرح نماز کے آکام پردے کے بارے میں سوال جواب چندے کے بارے میں سوال جواب، غیبت کی تباہ کاریاں مدنی پنصورہ بیانات عطاریہ رسائل عطاریہ المدینہ تو کی جانب سے جو دعو اسلامی کا مکتبہ ہے جو کتابیں شائع ہوئی ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال جہنم میں لے جانے والے اعمال بہشت کی کنجیاں جہنم کے خطرات سیرت مصطفی جنتی زیبر تعارف امیر سنت اسلامی زندگی عیون الحکایات اول اور دوم حکایتیں اور نصیحتیں بہار شریعت جلد اول دوم بالخصوص حصہ آنسو کا دریا رسائل دعوت اسلامی یہ ای تو ایسی کتاب ہے کہ جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کے لیے پڑھنا بے ضروری ہے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی تنظیمی تربیت ہوگی اسی طرح ملفظات اعلیٰ حضرت عجاب القرآن مع غرائب القرآن اخلام کا خلاصہ اللہ والوں کی باتیں یہ کتابیں اپنے مطالعے میں رکھیں انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ بہتر انداز سے نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کر لیں گے جو مبلغ ہے اس کے میں نے بارہ اور صاف آپ کی خدمت میں پیش کیے جس سے نیکی کو دعوت دینے کا شرف حاصل ہوتا ہے اس میں بارہ اور صاف یہ ہوں تو کیا بات ہے ایک میں نے وصف بتایا حلم قوت برداشت دوسرا میں نے ارض کیا صبر تیسری صفت میں نے ارض کی تواز و انکساری چوتھی صفت نرمی پانچویں و سخاوت چھٹی عفو درگزر ساتویں صفت مبلغ کے اندر استغنا اور قناعت کی ہونی چاہیے اسی طرح جو مبلغ ہے نیکی کی دعویٰ دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے اس کے اندر آٹھویں صفت نظافت کی پاکی اور صفائی والی ہونی چاہیے اتاس کی دسویں صفت اس میں ہو گیارہویں صفت میں نے ارض کی وہ سراپا ترغیب ہو اور بارہویں صفت مطالعہ یہ بارہ اور صاف اگر کسی مبلک میں ہوں گے بہت اچھے انداز سے انشاءاللہ شاء وجل وہ نیکی کی دعوت کی سعادت حاصل کر سکے گا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے ہم ایسے ہو جائیں ایسے مبلک بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر ہمیں سن کر ہم سے مل کر لوگ نمازی بن جائیں نیک بن جائیں ہمیں اور کیا چاہیے ہماری وجہ سے کوئی نمازی بنے گا اللہ کی رحمت سے جب تک نماز پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کی نماز پڑھنے کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا ہم نے ترغیب دلائی کس نے داڑھی سجائی وہ داڑھی تو سوتے جاگتے ساتھ ہی رہتی ہے نا بھائی یہ بھی نیکی ہے یہ بھی عمل ہے اور کیسا عمل ہے سبحان اللہ ہر وقت ثواب کا میٹر جاری رہتا ہے تو اس کی داڑھی رکھنے کا ثواب اس کو تو ملنا ہی ہے ہمیں بھی حاصل ہوتا رہے گا ہم نے کسی کو قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا جب تک پڑھتا رہے گا انشاءاللہ شاء ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا ہم نے ماں باپ کا ادب اور احترام سکھایا کسی کو حج کی فضیلت بتا کر حج پر بھیج دیا سبحان اللہ حج وہ کرے گا ثواب ہمیں ملے گا اسے بھی ملے گا اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تو یہ اور اپنائیں گے تو بہتر انداز سے نیکی کی دعوت دے سکیں گے مدنی انعامات کا عامل ہونا چاہیے دعوت اسلامی والے کو کیا میرے لے سنت نے جو بہتر مدنی انعامات فرمائے مبلغ ویسا ہونا چاہیے آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بنا دے مجھے بھی بنا دے مدنی حلیہ اپنائیے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اپنے آپ کو درس کے لیے پیش کیجئے سدائے مدینہ لگا کر مسجد بھرو تحریک میں شامل ہو جائیے سیاسی لوگ جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں دعوت اسلامی والے مسجد بھرو تحریک چلاتے ہیں ہم نے جیلیں نہیں بھرنی ہم نے مسجدیں بھرنی ہم نے گناہوں کے اڈے برباد کرنے لڑ جھگڑ کرنے محبت و پیار کر ان کو مسجد کی طرف لے کر آنا ہے ان اللہ مسجدیں آباد ہو جائیں گی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے